بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے رأیتا الذی یکذب بالدین تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھپلاتا ہے فذالک الذی یدعو الیتین وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے طعام اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا مفلی پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ رینس ہوں جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اللہ رین یو جو ریاکاری کرتے ہیں و نو اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں